ایک کمرے میں چلے گئے باقی دوسرے کمرے میں چلی گئے تاکہ سورت البکرہ کی تلاوت مکمل کی اور سور علیہ آس کر دیا سورت البکرہ میں جیسا کہ ہم نے بڑا خاندار کیا تھا کہ چار بڑے حصوں میں سے وہ فراؤن تقسیم کر سکتے ہیں اور اس میں جو تیسرا حصہ ہے وہ سب سے طویل حصہ ہے جو کہ دوسرے کھانے سے شروع ہو گئے اور آخری تین عیات سے پہلے تک چلا گیا ہے اور یہ حصہ اس امت سے متعلق ہے کہ اس اکت کو اپنی محبت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور اس ذمہ داری کے تحت اس امت پر کیا اس, اس منصب کے تحت اس امت پر کیا ذمہ داریاں آئی ہوتی ہیں اور پھر اقدامات کا ایک لمبا سلسلہ ہے مختلف طرح کے احکامات ہیں مختلف نوعیت کے احکامات ہیں جو اس امت کو دیے گئے ہیں جو کہ گویا اس امت کے لیے ایک ٹیسٹ یا امتحان کا درجہ ہے کیونکہ پچھلی امت کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ اسی لیے اس کو ایمانت سے معذور کر دیا گیا اب اس امت جو ہے اس کے اوپر یہ نظر آ رہی ہے اور یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں آخری مالی معاملات سے متعلق ہے اس سے پہلے ان سات مصارف بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ کیا مصارف ہے کن لوگوں پر سرچ کرنا چاہیے لیکن اب یہاں پر کچھ نقلی سطحات کا تذکرہ ہے اور پھر وواہ کا تذکرائی ہے کا تذکرہ جو ہے وہ بھی کن حیات کے اندر ہمیں ملتا ہے جو ہم نے آج سے غلط کیا ہے اس میں انفاق کے آداب بیان کی ہیں کہ انفاق اللہ کے لیے ہو اور احسان نہ جتایا جائے انفاق کا مطلب کیا ہے خرچ کرنا اور اس سے پہلے مثال دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بالی ہو اور اس کے اندر سات خوشے ہوں اور ہر خوشے کے اندر سو تالے ہوں جیسا کہ سات سو گنا تک جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے پہ ادا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل علماؤں نے کسیوں بیان کی ہے کہ سات سو حج میں اور جہاد میں سات سو تک ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور جو خرچ کیا جائے اپنے بیوی بی بی بچوں پر اور گھر والوں پر اس کو بھی دس گنا جو ہے وہ اس کو الگ بنوا نظر آ رہا ہے اور گھر والوں پر بیوی بچوں کو خرچ کرنا بھی اہم خانہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اس کے علاوہ مول گا مساکین کو دینا سدا ہے ہی اور اس کی آداب بیان کیے گئے کہ انفاق اللہ کے لیے وہ احسان نہ جتایا جائے, جائے تکلیف نہ پہنچائی جائے چانٹ چھانٹ کر گندہ مال نہ دیا جائے چھپا کر دینا بہتر ہے انصاف میں ریاکاری نہ ہو یعنی پکلاوا نہ ہو انفاق دل کی تصویر کے ساتھ ہو انفاق کے بعد سود کی حد کا ذکر ہوا کیونکہ یہ فیاضی کے کفر پر مشتمل دو مزاد انسانی رویے ہیں یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں فرض کرنا اس کے لیے ثقافت اور فیاضی چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں وہ دے رہا ہے اور اس کے برعکس جو ہے وہ مال اور زیادہ بڑھانے کی فکر کرنا جو کہ رویہ اس کے برعکس ہے وہ سود کا رویہ کس طرح یہ مال جو ہے یہ بڑھتا ہے اور لوگوں کے مال جو ہے وہ کس کر کے بارہویں پیراگراف میں جو کیا دو تا 283 تھا اس سو تراسی ہیں اور رہن کے احکام بیان دیے گئے ہیں اس کو تیسرے حصے کے پیراگراف میں میرے معاملات کے کچھ سود کی حرمت کے احکام اللہ نے اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے سود سرو سے جنگ کیا ہے اور سود سورو کو دوستی کہا ہے اور سود سورو کی اللہ نے ایک جملہ دخل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کاروبار کی طرح دیکھئے اللہ نے کہا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود تو حرام کیا یعنی اس کے لیے کوئی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ سود حرام کیوں ہے تو بس اللہ نے اس کو جو ہے وہ حرام دیا ختم کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور بھی ہے اس کے لیکن اللہ نے کہا بس بات ختم اللہ نے سود کو کو جو ہے وہ حلال کیا اور سود کو, کیا اور, سود کو کیا اور سود جو ہے وہ ربا کی بھائی کی مسئل جو ہے وہ ہو ہی ربا کہتے ہیں سود اور سود سے جو ہے وہ ظاہر لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے لیکن درد کیجیے تو اسے مال بڑھتا ہے جیسے کہ ہم آگے بڑھیں گے سورت اور دھوم کے اور صدقات سے لگتا ہے ظاہر کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کے نبی وسلم نے تین بار پسندا کرا کہا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا لہٰذا ایک چیز ہے کثرت اور ایک چیز ہے برکت یعنی کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے کہ کثرت یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ گئی مال کی ایک ایک شخص جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کھلایا اب کو ظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ روڈ اور مال کا ساسوس جمع ہوگا لیکن برکت جو ہے وہ اس کے اندر سے اٹھ جائے گی اور برکت یہ ہے کہ وہ مال اس کو ناکافی ہوگا اور اس کے برس جو ہے وہ کثرت نہیں ہے مال کی لیکن تھوڑا جو ہے وہ بھی کافی ہوگا صحیح یہ برقرار اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ گئی اور پھر طرز کا احکام اللہ کا رہنا چاہیے کہ جب طرز کی دستاویز دکھ لی جائے اور گواہ بنا لیے جائے گواہ دو مرد ہوئے یا ایک مرد اور دو عورتیں اور اس رقم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رہن کے احکام دیے اور اس کا اس کے بعد دی آخری تین آیات جو ہے سورج البکرہ کی یہ سورت البقرہ کا آخری حصہ ہے اور یہ صرف تین آیات پر مشکل ہے اور یہ ان یہ ان دو نوروں میں سے ایک نور ہے جو اللہ نوی سراج کے سفر پر عطا کیا گیا اور یہ اقتصامی حصے کی حیثیت یا خلاصے کسی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے وہ زمین و آسمان کا مالک قیامت کے دن اپنی شریعت کے ان احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت و عمل کرے گا یعنی اگر ہم اس حصے کو پچھلے حصوں سے ملا کر دیکھیں تو یہاں پر اس کانٹیکس میں ہمیں بات سمجھ جنرلی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے جو زمین و اسمان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور یہ جو مقصد دیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آمد کے دن ان آخری شریعت کے احکامات پر عمل درامد کا محاصبہ نیت اور عمل کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں اور پھر اس میں بتایا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول اللہ, اللہ سلم اور صحابۂ کے ایمان لے آئے اور امت مسلمہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی طرح رسولوں میں تصریح نہیں کرتی یعنی جس طرح بنی اسرائیل میں ہے یہ رسولوں میں تصریح کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ لالفرٹ کو وہی آشا دن رسول ہے تمام رسولوں پر ہے نا مان رہا تو دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمانات بنی اسرائیل بھی اور بنی اسرائیل کی اور, اور, اور امت مسلمہ کہتی ہے بنی اسرائیل کی یہودیوں کی طرح سمے گناب نہیں کہتی یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی یہودیوں نے کیا کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے کی ہم نہیں مانتے جبکہ اس امت کا طرز عمل کیا ہے سمیعانہ اثارہ ہم نے سنا اور ہم نے اعتعاد کی بس ہمیں دلیل نہیں چاہیے صحابہ کے کا طرز عمل کیا تھا سمعانہ اثار یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے آپ اسے بٹ و جدی کرنا اور کہنا جی کہ دلیل سے مجھے بات سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا یہ طرز عمل یہ صحابہ کا طرزِ عمل ہے پہلے سرے تسلیم خام کیا جائے کہ اللہ کے نبی کی بات اور اس کے بعد ٹھیک ہے اگر کوئی عقلی دلیل سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ تو, تو ماننا ہے علی رضی اللہ کا ہے کہ اگر دین عقل ہوتا تو میں موزوں کے نیچے سے مسا کیا جاتا اوپر سے مسا نہ کرتا مٹی نیچے لگتی لیکن دین عقل کتابیں نہیں ہے جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہیں کی ابتدا ہوتا ہے آخری عائد میں 286 میں آخری امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حسد ذہن حصول ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسبِ احساس عمل کر سکتے ہیں لاج بل صلی اللہ وسکا اللہ تعالیٰ کسی نسل پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق تو یہ ہو ہی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے حکومت کا مکرم ٹھہرا دیں جو ہم پورا ہی نہ کر سکتے ہوں لہذا جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں چاہے وہ انفرادی سطح پر ہیں یا اجتماعی سطح پر ہیں ہم یقیناً اس کو پورا کر سکتے ہیں اور برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی لہ ہمہ کا سبب اور نسیان اور خطا بھول چوک کر نہیں ہوگا آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پچھلی امتوں کو یہ آم اللہ جیسے آپ نے میں ڈالا ہمیں جو ہے ہم اور کافروں پر رلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بنی اور کاسات مان کر اس سے مضبوط بہانی تعلق قائم کرنا چاہیے انتبنانہ فنسر نعلق انت وقاف جو افود الگر مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی ہمیں یہاں پر دعا سکھائی ہے واف انا وف النا وشمن انتبنان فنسر نا رقم القافل اور قیامت تک مطلب مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا کی حیثیت ذیلی رہے گی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے بنی جو ہے وہی جو ہے وہ اس وقت ڈومینیٹ کرنے اور چاہیے کافی لوگوں کو ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے اس کے لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے تو یہ جو ہے ہوا کہ اس صورت کا انتظام ہوا یہاں پر اب اس کا صورح عمران ہے سورہ آل عمران کی بدری صورت ہے اس میں دو سو آیات ہیں اور اس صورت کو اس کا زمانۂ مصول نے یہ کیا ہے یہ جنگ عہد کے بعد اس کا زیادہ تر حصہ ہوا ہے پیش آیا ہجری سوری تین ہجری دو ہجری میں غزل بدت پیش آیا لیکن اس سے پہلے سورہ بدرا نازل ہوئی تھی یہ اس کا بیشتر حصہ کب نازل ہوا ہے غزل عہد کے بعد لیکن اس کا کچھ حصہ نے شروع میں ہے وہ نو ہجری میں نازل ہوا ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور عیسائیوں کا وقت جو ہے وہ آیا تھا مدینہ مرغرہ لہذا چونکہ عہد میں کئی صحابہ کی شہادت ہو گئی تھی اور بیوہوں یا چیزوں کے مسائل تھے اس سے ذکر یہاں پر ملے گا اور اس کے علاوہ عیسائیوں کا تذکرہ اس میں ملے گا یعنی کہ سورہ بکرا کے اندر جو روئے سفن ہے وہ یہود کی طرف اور سورہ عالیہ گرام میں جو روئے سخن ہے وہ نصارہ کی طرف عیسائیوں کی طرف جیسا کہ پتا کو بتایا تھا کہ سورت الفاطح میں جو دعا مانگی تھی غیر مقدوب عالیہ مطلب ابالین تو مغدوب عالیہ کی وضاحت سورہ بکرہ میں ہے اور اب کی وضاحت جو ہے وہ اس صور عالیہ گرام کے اندر ہے اسی طرح جو دعا مانگی گئی ہے کافروں پر کافروں پر غلبے کے لیے خاص طور پہ اہل کتاب کے کافروں پر غلبے ابھی سورہ بکرا کے اس کے لیے پریکٹیکل اب جو تدبیریں ہیں وہ اس صورت کے اندر کافی پر غلبے کی چار تدبیریں اس کے اندر دعا اس کے آتے میں سکھائی دی اس دعا کے بعد اب کیا کرنا ہے وہ تدبیریں سورہ کے اندر ہے اس طرح سورہ بکرا سالیہ علیہ درآل اپس میں ان کا یہ ربط ہے اور یہ بھی اس کی تصویر بھی وہی ہے سورہ بکرا والی کی جو یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا مت دن سایہ کریں گی اس کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں صورت العال عمران کو بھی پہلا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے جو کیونکہ, کیونکہ اس کی دو سو آیات ہیں تو تقریباً ہاف ہاف میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی ایک سو ایک آیات جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے بالکل صوص و سارت اور اس کے بعد باقی جو آیات ہیں وہ اکومت مسلمہ سے متعلق ہے اور امرت مسلمہ اس کے اندر جو ہے وہ تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ طلبہ اسلام کے لیے چار تدویریں جو ہیں وہ اختیار کی ہیں کون نمبر ایک پہلے کتاب کو دعوت دی جائے نمبر دو پہلے کتاب کی خیر سے استفادہ حاصل کیا جائے نمبر تین پہلے کتاب کی شرط سے اجتطناب کیا جائے بجر جائے اور نمبر چار مسلمانوں کا باممی اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر جذبہ عہد کا تذکرہ کیا گیا ہے ورنہ اگر ہم اسٹرانالوجیکل آڈر دیکھیں ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو غذبۂ بدر جو فتح نبین ہے اس کو پہلے ذکر کیا جانا چاہیے کہ پہلے غذبہ بدر ہوا پھر جو ہے وہ غصبۂ عہد ہوا لیکن نہیں اصل میں غصبۂ عہد قرآن چونکہ کسی واقعہ کی کتاب نہیں ہے قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے تو غضبۂ عہد سے کیا سبق ملتا ہے مسلمانوں کو اس میں کیا غلطیاں ہوئیں اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں تنظیم کی کمی تھی باہمی اتحاد اور تنظیم جو ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے شکست ہوئی یا پکتی طور پر جو ہے وہ پڑی تو اس لیے اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے مسلمانوں کو, کو باہمی اتحاد تنظیم کی ہدایت دیکھو کافروں کرنا ہے تو تمہیں آپس میں جڑ کر رہنا ہو اگر تم آپس میں بکھر گئے اور سڑکوں میں بٹ گئے تصرکوں میں بیٹھ گئے پھر تم کافر علمہ حاصل نہیں کر سکتے اور یہی حالت ہمارا سمندر کی جھاپ کی طرح ہم ہم ایک ہی نہیں ہو پاتے ہمارے پاس سینٹرل لیڈر شپ ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کوئی خلافت ہمارے پاس نہیں ہے اس کو بھی ختم کر دیجیے گا پارا پارا کر دیجیے گا کی ایک تنظیمیں بیکار تھی بسر اجلاس کی طرف تھی اور ہیں اس کو پہلا پیراگراف اس کا تنقیدی ہے اور اس میں اہل کتاب الفظ السائیوں کو دعوتِ قویل و اسلام دی گئی ہے اور قرآن کا تعارف کروایا گیا ہے یہ فراط اور ایک جیت کی طرح اللہ تعالیٰ کی وہی ہے قرآن صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرتا ہے یہ الفرقان ہے فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والا اور غزل بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے جس دن جو ہے وہ ففر اور باطل اس کے درمیان جو ہے فرق ہو لہٰذا ایک قرآن جو یہ بھی فرقان ہے الفرقان اور شروع میں جو اس بات کو ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی جو ہے وہ قورا سکتا ہے لہذا اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوگئے تو یہ بڑی بات نہیں ہے اور عیسائی ہوتے میں گرفتار ہو گر گمراہی کا شکار ہو گئے قرآن واقع اس لیے دو طرح کی آیات آیا ہوتے شابہات اور آئے تھے مشکمات وہ ہیں جو واضح حکم ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مبہم بات نہیں ہے کوئی امبیگوٹی نہیں ہے بلکہ بعض حکم ہے یہ کام کرو اس سے بچو لیکن جو متشاب ہاتھ ہیں سات زبان سات زمین سات اسمان ہے قنی اللہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے اس لیے دل دلوں کے ٹیڑ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے جو ہمیں یاد ہونی چاہیے اور بنا لنا لنا رحمت اللہ تُسے فطی اللہ نام وب الام اللہ رشمہ اندر اندر کیا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نہ کر دینا اس کہ ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت خطا کرنا اسے تو بہت ادا تھا کرنے والا اس لیے ہدایت کے اوپر استقامت کے اوپر اور ایمان کے اوپر سفر رہنے کے لیے یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤ میں شامل کر لیجیے دوسرا طرح آپ جو ہے اس کے بعد پہلی نو آیات عیاتی ہیں اس کے بعد پھر اہل کتاب عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور اہل کتاب اور مشقین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ دودھیوں کو محبتِ اعلانی کا دعویٰ کرنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ ونتی کے ساتھ قبول دیا گیا ہے اور اہل کتاب کو اللہ اور اس کے آتے رسور محمد صلی اللہ کی کتاب کی ہدایت کی گئی ہے یعنی یہ جنرل بھی میاں جو بہت مشہور ہے ہی بھی کہتے ہیں کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتدا آپ یہ کہہ بتا دیں اللہ تم سے محبت کرے یہ اگر میری کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی تم اللہ سے محبت کی اللہ تم سے محبت کر تم اللہ کے بن جاؤ گے اور یہ بات جو ہے وہ عیسائیوں کی اودیوں کو بھی کہی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے بائیگراف میں عیسائیوں کا جو عقیدہ تصلیس ہے جس کو کہتے ہیں ٹرینٹی کا عقیدہ جب آپ کو عجیب بےقاب سا عقیدہ سریعی عید مان محمد اللہ علیہ جو ہے وہ سری ہند مان ہے عیسیٰ علیہ السلام اور پھر علیہ السلام کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اللہ کو تو اس کی بھی وہ تردید کی گئی ہے اور اس کی تبدیل اصل میں کرنے کے لیے مریم علیہ السلام اور علیہ السلام کے سب واقعات یہاں پر بیان کیے کیونکہ اس میں بھی کیا ہے گزران در وقت آیا ہوا تھا وہاں سے تو وہ تین دن اس سے قیام کیا مدینہ انہیں یہ نو مہینے کی بات ہے کیونکہ جب بہت پکا پتہ ہو گیا نا تو پورے وزیر عرب کے اندر یہ بات اب سامنے آ گئی کہ یہ اب ان کو شکستی دی جا سکتی قریش جیسی ملٹی پاور کو شکستیں دی, دی تو اب جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تو ان لوگوں نے یہی سمجھا پھر جاب درد جاب لوگ جو ہے وہ لوگ اسلام کے اندر دل داخل ہوئے بہت وقت آئے تو یہ گجران کا جو علاقہ تھا یہ یمن کی طرف ہے ساؤتھ وقت ہی سعودی عربیہ آج بھی جو یمن ہے اس زمانے میں یمن میں جو ہے وہ عیسائیوں کا کام ہے نجران کا پورا گجران سٹیٹ ابھی بھی ہے آپ پہ دیکھے ہیں تو وہاں پر عیسائی بہت قسم تعداد کے اندر تھے اور یہ عرب عیسائی عربوں میں عیسائیت سی تو یہ عرب جو ہے یہ پھر عیسائیوں پہ وقت آیا اور یہ تین دن انہوں نے وہاں پر قیام بھی کیا پھر ان کا جو ہے وہ مجاگرہ بھی ہوا بات چیت بھی ہوئی اور پھر آخر وہ مطالعہ ہوا یہ دوڑ گئے تو ان کو جو ہے وہ یہاں پر یہ واقعات بیان کیے گئے, گئے اور ہسٹری بیان کی گئی اور یہ میں علیہ السلام کے واقعات اب صدہ مریم کے اندر پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر کانٹیکس کچھ اور یہاں کچھ اور, اور مدیثہ علیہ السلام کی نانی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر نانی کی کہ ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے گے عمران جو ہے جو صورت کا نام ہے وجہ تسمیہ ہے وہ اسی سے ہے عمران کی نسل عمران کی اولاد عمران جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے والد کا اور ان کی والدہ نے یہ مدد مانی تھی کہ آپ جو اولاد ہوگی میری ہو اس میں اللہ کے لیے وقف کرتے تھے کہ ان کے خیال سے بیٹا ہوتا ہے اس زمانے میں جو ہے ہاں وہ وقف کر دیا جاتا تھا اور بیت المقدس میں جہاں یہ تھے گجرے بنے ہوتے تھے جہاں پر وہ بچہ جو ہے اس کو وقت کیا جاتا تھا بس وہ وہیں پر دین کی خدمت کرتا تھا اور عبادت کرتا تھا تو جب یہ بیٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تو بیٹی ہو گئی اللہ نے کہا کہ اللہ کا خود معلوم ہے اور جو ہے ہاں وہ اللہ نے اس کو چل لیا ہے زکی علیہ السلام ان کے سالو تھے ان کے جو ہے ہاں وہ ان ان کے ذہن میں ان کی کفالت طے ہوئی اور پھر وہ وہاں گئے نے بے موسم کے پھل دیکھے وہاں پر اور کہا کہ مریم یہ کہاں سے آ گئے انہوں نے کہا اللہ جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے تو ان کی اولاد نہیں تھی ان کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں اس عمر میں پڑھا پھر اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا جب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر انہوں نے دعا کی اور نماز کے اندر اس رشتے انتظار لگائی تھی وہ نماز میں سے اور ان کو علیہ السلام کی بشارت دی گئی پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ نے دی علیہ السلام کی انہوں نے کہا کہ میرے کیسے جو کسی نے چھوا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ اس کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے وہ کن کہتا ہے فیصل ہو جاتا ہے اور یوں عیصر عصلام جو ہے وہ آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو موازاد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کیا جو ہے موازاد عطا کیے ہیں اور اس علیہ السلام کے اپنے الفاظ بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ تمہارا رب اور میرا رب بس اللہ ہے اسی کی بندگی کرو یہی چیز کا راستہ ہے اور ہماری عید نے کہا جو ان کے ساتھی تھے جسے بس بھی کو بولے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ پیشوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے تعداد ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقلی طریقے پیش کی کہ ان نسل عیسیٰ انتظام اللہ تعالیٰ عادم اگر تم عیصا کہ سلام کے انسان ہونے پر تعجب کرتے ہو گئے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اللہ کے نزدیک وہ آدم کی طرح ہے اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا انہوں نے بغیر ماں اور باپ تو اگر کسی کو خدا لانا ہے پھر آدم زیادہ دادی نہیں چاہیے ماں تو اللہ جب ماں کے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا تو تم جو ہے وہ اللہ کی قدرت جو ہے اس کے لیے کیا مشکل آدم کو پیدا پیدا کر سکتا ہے تو کو پیدا کر سکتا ہے اور ان تمام دلائت کے باوجود اگر کوئی سائز نام کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اصل مباحلہ ہو سکتا ہے اور مباحلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دلائی سے بات نہ بڑھے تو پھر بیوی بی بچوں کو اور سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب کو اپنے اپنے فیملی کو بھی لے آئیں ہم اپنی فیملی کو بھی لے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ نہیں ہے وہ ہلاک ہو تو اللہ کے دل وسلم جو ہے وہ آگے خود طے ہوا کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ باحلہ ہو راسلم لے آئے خود نظی اللہ حسین سن حسین بھی آگے اور یہ جو ہے وہ شاید راتوں رات ہی دوڑ گئے تو پتہ تھا کہ سچے ہیں اور ہم نہیں بن سکتے اور یہ مباہلا کی دعوت جو ہے یہ ملکون اس کو مرزا کادیانی کو بھی دی گئی اور یہ بھی دوڑ گیا نہیں تو آج بھی جو ہے وہ دعوت مباہلا ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی دیکھو اس دن کو جو ہے بتایا جاتا اس کے چوتھے میں اگر آپ نے اہل کتاب کے شہر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کو رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی ہے کے بارے میں ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ اسلام عیسائیت اور یہودیت یہ تینوں جو ہے نا مذاہب یہ ابراہیم ایک ریلیجس کے نام میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں نے ابراہیم علیہ السلام سے نکلے اور تینوں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام بہت جو ہے وہ مقدرس شخصیت ہے مقدس شخصیت اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم السلام عیسائی تھے اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہودی السلام وہ نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ وہ کیا تھے وہ حنیف مسلم تھے فرما بردار تھے یکسو ہو گئے یہ ایسی بات ہے کہ قدرا اللہ بھی کیا نا شروع کرتے کہ اللہ کا سمجھا وہ بریلوی سے یا بیوبندی سے ایسی بات ہے یعنی کہ عیسائی اور یہودیت تو ان کے بہت بعد میں جو ہے وہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت بعد عیسائی تو نہیں ہوگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آپ کو جیسے بنی اور بنی اسماعیل دونوں چلے اور بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہے عیسر علیہ السلام ان میں جا کے سائی یہ تھی اس وقت اللہ کے نبی آنے سے صرف چھ چھ سال کا ہے تو ابراہیم السلام کے دور میں کہاں سائی اسلام دین اسلام سارے نبی دین اسلام کے اوپر تو یہ کہا کہ اس کو تم بھی جو ہے وہ اس کو مانو اللہ کے سلو بازار پانچویں پیراگراف کا حکم دیکھا اچھا ابھی یہ پہلے چار جو یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے بات میں پہلے کتاب سے مطال لیں یعنی ان کو وجادلہ بھی کیا گیا اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور پھر فائنلی مباحلہ کی دعوت بھی دی گئی لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اور ابھی بھی جو ہے یہ حجت ہے یعنی اگر ابھی ہم کتابی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو عبور سے بھی بات ہو گئی اور نصارہ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ اجت ہے کہ ابھی بھی جو ہے کوئی ایمان لانا چاہیے اس سے مضالنا کرنا چاہے تو یہ آیات جو ہے اور اس کے اندر جو ہے بھی موجود ہے اس کے بعد اگلا جو سیکشن ہے اس کے اندر کچھ پیراگراف ہے جو ہم نے آج ایک روز کا پڑھا ہے ایک یا دو رقوق پڑھا وہ مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات جو ہے وہ یہاں پر دی گئی کہ سب سے پہلا وہ کیا دیا ہے کہ تقوی اختیار کروا کرام الطف اللہ ات پاتی ہی اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ حق ہے اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑ لو اللہ کی رسی قرآن بھی ہے عظیم بھی ہے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی ہونی چاہیے جو کی طرف بلائے کا حکم دے اور سے روکے تبلیغ ہے یہاں پر عمل عمل بالکاروں پر نہیں الر ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے مجھ سے مسئلہ ایک واقعہ بھی ہے کہ کیسے یہود بہود نے اور سجرج کے جو صحابہ تھے ان کو پھر جو وہ لڑائی لڑانے کی کوشش کی ان کی پرانی جنگیت ہی ایک بہت جنگیت بآاس تھی والدین اس میں جو ہے وہ اشعار پڑھے جاتے تھے وہ اشعار یہ لوگ پڑھتے تھے اور اشعار کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جذبات دوبارہ پھڑک جاتے تھے تو ایسے اشعار پڑھے اور ان کی پھر لڑائی ہونے لگی تھی اللہ کے تسلامہ تشریف لائق اور وہاں انہوں نے وہ سمجھایا اور لڑائی سے روکا اور اس کے بعد سرمایہ کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بہترین امت ہے خیر امت ہے اس کا نصب الد امر بالمعروف معروف بنی اتنی گزرا اور معروف یعنی نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے امت مسلموں کو میدان میں اس لیے رہا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے اس رجت الناس وہی بات کہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا اس امت کا کام ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچ اس کو لوگ دومے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اہل کتاب سے دن بندی کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ بھی اسلام لے آئے تو کتنا اچھا ہوگا اور اس کے بعد اہل کتاب کے شر اور اس کے اندر اندر پوشیدہ خیر کی چند مثالیں دی گئی اور اہل کتاب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک تھے جیسے کہ جاشی بادشاہ کے آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور وہ عبادت کرنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں جہاں اگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں اور پھر آخری بات یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب کو غیر مسلموں پر رازدار بناؤ یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی اور یہ اسلامی ریاست کی خارجہ مسلمان کو محبت کرتے ہو لیکن اہل کتاب سے محبت نہیں کرتے اور یہ کیا مطلب رہے گا ہاں پڑھیں گے کہ جو اہل کتاب میں سے بدترین دشمن ہے یعنی مسلمانوں کے جو بدترین دشمن ہے وہ یہود ہیں اور مشرقین لیکن مسارہ کے اندر ہے ان کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے موجود کیونکہ اس کی کچھ ہیں لیکن اوور آل جو ہے پہلے کتاب مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے لہذا ان کے ساتھ ایسی دوستی کرنا جس کو موالات بھی کہتے ہیں معاہدہ میں اگر سے تسکرائے گا اس کو الائنس کہتے ہیں الائنس کے اندر ویسے معاہدے کرنا ٹریڈ ریلیشن رکھنا اس میں کوئی حرض نہیں لیکن ایسی دوستی جس میں دونوں کا خیر دونوں کا نفع و نقصان ایک ہو جائے ایسی دوستی جو ہے وہ الگ ہے نہ انفرادی سطح پر نہ حکومت کے لیول پر بھی ایسی دوستی نہ کی جائے جس دونوں سارا دے خارجہ پالیسی اسلامی ریاست اور نہ جو ہے وہ ایک انسانی سطح میں ایک شخص جو ہے وہ سیکھا ہے اس کے ساتھ ایسی دوستی کریں آپ خیال کا ہی رکھنا جو ہے وہ ایک نظر رکھتا ہے اور آخر ہمیں بتایا کہ صبر اور تقررہ سے ایڈ ہے کتاب کے شرح پر قابو پایا جا سکتا ہے کل ان اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے غصبۂ عورت کا تذکرہ اور اگر ان کے رواں میں آپ کو اس پہ ایل سی ڈی میں ان شاء اللہ کیونکہ ہم یہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس پہ کچھ تام کیا تھا غصبۂ عورت کی ہسپی ہے اور کچھ اس پہ جو غذبۂ عورت کا نقشہ ہے اور موجودہ جو اس کا جذبہ بہت ہے آپ کو موجودہ یا یہ میدان ہے جب جاتے ہیں زیارت کے لیے وہاں پر پدینہ مظرہ میں تو زیارت کے لیے قصبہ بہت پہاڑ میں بھی جاتے ہیں اور وہاں پر روٹیلا بھی ہے جب لے لو مجھ جہاں پر اندازوں کو کے اس سے کیا لچھا تھا تھوڑی ہسٹری میں زیادہ تر ایکسپلین کرتا ہوں